زکوات زکوات یا انفاق کی اصل ایثار ہے اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ ہر شخص اپنے اوپر دوسرے کا حق سمجھے ایسا معاشرہ بنے جس میں لوگ لینے کے بجائے دینے کے لیے تیار رہتے ہوں دوسرے کا استحصال کرنے کے بجائے دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے مواقع تلاش کریں ارے ایک کے اندر یہ مزاج پرورش پائے کہ دنیا میں اس کا کوئی حق نہیں یہاں اس کی صرف ذمہ داریاں ہیں اسی اجتماعی روح کو پیدا کرنے کے لیے زکوٰۃ فرض کی گئی ہے دینی نظام میں اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ بشیر بن خساسیا بیت ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے پوچھا اے خدا کے رسول آپ مجھ سے کن چیزوں پر بیت لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ صدقہ اور جہاد دو چیزیں میرے لیے مشکل ہیں ان سے مجھے مستثنا کر دیجئے آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا اے بشیر صدقانہ جہاد تو جنت میں کیسے جاؤ گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو فتنہ فتنے ارتداد اٹھا اس کا پس منظر بھی یہی تھا قدیم عرب میں لوگوں کے اقتصادی ذرائع بہت محدود ہوتے تھے اس لیے بہت سے قبائل یہ چاہتے تھے کہ ان کے اسلامی فرائض کی فہرست سے زکوۃ کو مستثنی کر دیا جائے پیغمبر کی وفات کے بعد ان نو مسلم قبائل نے سوچا کہ اب ہمیں حکومت اسلامی کی مالی اطحاد کی ضرورت نہیں انہوں نے کہا وہ شخص اس دنیا سے چلا گیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو خدائی مدد حاصل ہوتی تھی باہوالا کمز العمال ایک سو بیالیس اگرچہ ان قبائل نے صرف زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کیا تھا وہ بدستور اپنے کو مسلمان کہتے تھے حتیٰ کہ نماز روزہ کی بھی پابندی پابند تھے مگر خلیفہ اول نے فرمایا خدا کی قسم اس سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے کیونکہ زکوٰۃ مال میں خدا کا حق ہے بہوالا بخاری مسلم احمد زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کی میراث ہے حدید آیت ساتھ سارا رزق رزق اللہ ہے سورت الملک آیت پندرہ سارا مال اللہ تعالی کا مال ہے سورہ نور آیت تینتیس جو کچھ کسی کو ملا ہوا ہے وہ عطائے رب ہے سورت اسرا آیت بیس ایسی حالت میں اگر خدا ساری مال و متاح کو اپنا حصہ قرار دیتا تو اسے ایسے کرنے کا حق تھا مگر اس نے صرف ایک جز کو اپنا حصہ قرار دے کر بقایا کو ہمارے حوالے کر دیا وہ آتو حقہ ہوں یوم ہسادی اور خدا کا حق دو کاٹنے کے دن صورت الام آیت 141 قانونی طور پر زکوۃ ہجرت کے پانچویں سال فرض ہوئی ہے مگر غیر متعین شکل میں وہ اول روز سے مطلوب تھی چنانچہ مکی صورتوں میں زکات کا ذکر موجود ہے سورہ میں سور مومنون میں ارشاد ہوا ہے ولدین اسی طرح سورہ حامم سجدہ میں مشرقین کے بارے میں ہے اللہ دین لا یو تزکت بیس بیسط نبوی کے پانچویں سال جب مکے کے مسلمانوں کی ایک جماعت حبش کو ہجرت کر گئی تو وہاں کے بادشاہ رجاشی کے دربار میں جعفر بن ابی طالب نے پیغمبر اسلام کا تعارف کراتے ہوئے جو کچھ کہا تھا اس میں یہ جملہ تھا انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم خدا کی عبادت کریں نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں ابتدان یہ ایک عمومی حکم تھا اس کے بعد بعد مدت مقدار اور مدوں کا تعین کر دیا گیا اور ٹیکس کی طرح اس کو ریاست کے لیے قابل وصولی قرار دے دیا گیا اب قانونی اعتبار سے تو زکوۃ کا لازمی مفہوم ایک ہی ہے مگر زکوط چونکہ عام مانوں میں صرف ٹیکس نہیں بلکہ وہ ایک عبادت بھی ہے اس لیے اس کا ایک توسیع مفہوم بھی ہے اور اس اعتبار سے اس کی کوئی حد نہیں یہ آدمی کے اپنے حوصلے پر ہے کہ خدا کو خوش کرنے کے لیے اپنے مال کی کتنی مزید مقدار وہ خرچ کرتا ہے فاطمہ بنت خیص بتاتی ہیں کہ اس سلسلے میں آن حضرت سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ان ن فلم حقن سوا فکات یقیناً آدمی کے مال میں زکوط کے علاوہ بھی حق ہے ترمزی قرآن میں ہے کہ ذاتی ضرورت سے جو فاضل ہو اسے خرچ کرو یس یس الماضون خلف ت البرا آیت دو سو انیس پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں کہہ دو جو حاجت سے زیادہ ہو زکات یا انفاق کی دو صورتیں ہیں ایک صدقہ دوسرے وہ جو وہ جس کو قرض حسن کا حسن کہا گیا ہے زکات یا انفاق کی دو صورتیں ہیں ایک صدق دوسرے وہ جس کو قرض حسن کہا گیا ہے ان ن المصدقی نول مصدقات و اخرد اللہ قرض حسن فل و لر اجر کریم بلا شبہ صدقہ دینے والے اور صدقہ دینے والیاں اور وہ لوگ جو اللہ کو قرض حسن دیں تو ان کا دیا ہوا ان کے لیے بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ ازر ہے سر حدید آیت اٹھارہ صدقے سے مراد تعلم مسکین مدثر آیت چوالیس ہے یعنی ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لئے خرچ کرنا اس کے برعکس قرض حسن سے مراد وہ انفاق ہے جو سب اللہ یعنی تقوت دین کے لیے دیا جاتا ہے دین کو پھیلانا اور اس کو سر بلند کرنا اللہ تعالیٰ کو انتہائی طور پر مطلوب ہے اس مقصد کے خاطر جان و مال کو خرچ کرنے کا بہت ثواب بتایا گیا ہے چونکہ اس نفاق کا اصل مقصد کسی انسان کی مادی ضرورت پوری کرنا نہیں ہوتا بلکہ وہ خدا کے دین کے لیے دیا جاتا ہے اس لیے خدا نے اس کو اپنے ذم قرض قرض قرار دیا ہے صدقہ کی مقدار بشک زکوٰۃ متعین کر دی گئی ہے مگر قرض حسن کی کوئی مقدار نہیں یہ خادمان دین یا دعات اور شہدہ کی فہرست میں اپنا نام لکھوانا ہے اور جو اہل ایمان کی اس اگلی صف میں شامل ہونا چاہے اس کو اپنا سب کچھ خدا کے حوالے دے کر اٹھنا پڑتا ہے اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے اس معاوضے میں کہ ان کے لیے جنت ہے سرو توبہ آیت ایک سو گیارہ تبوک چھ سو تیس ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا تمام مال پیش کر دیا تھا حضرت عمر عنہ نے نصف مال دیا حضرت عثمان غنی نے ایک ہزار اونٹ ستر گھوڑے اور دس ہزار دینار دیے جس سے لشکر کا تہائی خرچ پورا کیا گیا انفاق کی یہی وہ قسم ہے جس کو قرآن میں فی صدی اللہ کا خرچ کرنا کہا گیا ہے حدید آیت 110 ارشاد ہوا ہے کہ اس مد میں خرچ نہ کرنا, کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے صورت البقرہ 159 195۔ 195 کیونکہ اہل اسلام اگر کلم اسلام کی سر کے لیے خرچ نہ کریں تو بلاخر خود ان کی اجتماعی زندگی ختم ہو جائے گی بحیثیت ایک بلت کے ان کا وجود دنیا میں قائم نہ ہو سکے گا اس انفاق کے لیے سو سو گنا ثواب کی خوشخبری دی گئی ہے صورت البقرہ آئے دو سو بلکہ اس سے بھی زیادہ طبرانی کے مطابق حضرت معاذ بن جبل نے جہاد فی سبیل اللہ میں یاد الہی اور نفقہ کے عظیم ثواب سے متعلق حدیث بیان کی اس کے بعد روایت کے الفاظ یہ ہیں عبد الرحمان کہتے ہیں کہ میں نے معاذ بن جبل سے کہا جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے کا ثواب سات گنا ہے حضرت مواز نے کہا تیری سمجھ کم ہے یہ ثواب تو اس وقت ہے جب کہ وہ صرف خرچ کریں اور خود اپنے بچوں میں مقیم رہیں جہاد میں شریک نہ ہوں اور جب جہاد میں شریک ہوں اور خرچ بھی دیں تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے اپنے خزانے کی ایسی رحمت چھپا رکھی ہے جہاں تک بندے کا علم نہیں پہنچ سکتا اور نہ کوئی اس کے اوصاف کو جان سکتا زکوۃ اپنی شکل کے اعتبار سے ایک ٹیکس ہے مگر اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ ایک عبادت ہے اس لیے ریاست خواہ اس کی وصولیابی کے لیے وہی جبری طریقہ اختیار کرے جو ٹیکس جیسے قانونی مالیے کے لیے مخصوص ہوتے ہیں مگر دینے والا اسی وقت زکوٰۃ کے لیے اصل فائدوں کو پا سکے گا جبکہ وہ ان ان کیفیات کے ساتھ اسے ادا کرے جو ایک عبادتی فعل کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ یہ ہیں نمبر ایک جب وہ صدقہ کے ذریعے خدا سے اچھے اجر کا متوقع ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس راہ میں اچھا مال نکال دے یا ایل دین آمنو انفقو میں من طیبات ماں کسب تم ومن ماں اخرج نا لقم من من الرگ ولا تنفکون تک مدوفی اے ایمان والو اپنی کمائی میں سے عمدہ چیز کو خرچ کرو اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اور ردی چیز کا قصد نہ کرو کہ اس میں سے خرچ کرو حالانکہ تم خود اس کو لینے والے نہیں اللہ یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ سورت البقرہ آیت 267 حضرت عائشہ رضی الحا ایک بار باسی گوشت صدقہ کرنا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو تم خود نہیں کھا سکتی اس میں سے صدقہ کر رہی ہو بحوالا مسند احمد نمبر دو جو کچھ دیا جائے لرزا و ترسا قلب کے ساتھ دیا جائے و لذین یو تا متو قلو بہم و جو لوگ کے دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں تام اللہ مسکینوں یتیموں اثیروں لا نرید من کم جزا ان ولا شکور ان خاف مرربنا یومن ابوسن قَمْ, قم تری باوجود احتیاج کے وہ کھانا کھلاتے ہیں محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو ہم جو تم کو کھلاتے ہیں صرف خدا کی رضا مندی کے لیے ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری ہم ڈرتے ہیں اپنے رب کی طرف سے ایک سخت دن سے سورت الحر آیت آٹھ نمبر تین جس کو دیا جائے اس پر احسان نہ رکھا جائے اور نہ کوئی ایسی بات کہی جائے جس سے اس کی خودداری کو ٹھیس پہنچے اللہ دین فقو نہ من ولا ادا جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ آزار پہنچاتے ہیں سورت بقرہ آیت 262 نمبر چار دینے والا اس طرح دے کہ وہ خدا کے لیے دینے کو نہ اپنے حق میں اقتصادی نقصان سمجھے اور نہ کوئی گرانی محسوس کرے ينفقون اموالهم مردات اللہ دین من مردات جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی خوشی چاہنے کے لیے اور اپنا دل مضبوط کرنے کے لیے سورت البقرہ آیت 264 نمبر پانچ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ صدقات کو چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے سورت البقرہ آیت 271 چنانچہ صحابہ اپنے صدقات کو مخفی رکھنے کا خصوصی اہتمام کرتے تھے عبد الرحمان بن ثابت حمجی کے متعلق آیا ہے کہ جب انہیں وظیفہ ملتا تو اپنے گھر والوں کے لیے ضروری خوراک خریدتے اور بقایا رقم کو صدقہ کر دیتے بیوی پوچھتی کہ تمہارا بقایا وظیفہ کیا ہوا تو وہ جواب دیتے قد اقرد ت نے اسے قرض دے دیا اس قسم کے طرز عمل سے گھر کے اندر جو نزاکتیں پیدا ہوتی تھیں ان سے صحابہ کس طرح نپٹتے تھے اس کا اندازہ ایک واقعے سے ہوگا حضرت عمر نے جب حضرت معاویہ کو شام سے معزول کیا تو ان کی جگہ حضرت سعید بن عامر کو روانہ کیا وہ اپنی بیوی کو جو قریش کی ایک لڑکی تھی اور تر تازہ چہرے والی تھی لے کر چلے جلد ہی انہیں شدید ضرورت پیش آئی حضرت عمر کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے ایک ہزار دینار ان کے پاس بھیجے وہ ان کو لے کر گھر میں گئے اور بیوی سے کہا کہ عمر نے یہ جو تم دیکھ رہی ہو ہمارے لیے بھیجے ہیں بیوے نے کہا بہتر ہے کہ آپ اس سے خوراک اور ضرورت کا سامان خرید کر جمع کر لیں انہوں نے کہا کیا میں اس سے زیادہ بہتر بات تمہیں نہ بتاؤں ہم ان دیناروں کو ایسے شخص کے پاس رکھ دیں جو ان کو اس وقت ہمارے پاس لائے جب کہ ہمیں ان کی زیادہ ضرورت ہو ابو نعیم خلیت الاولیاء جلد ایک صفا دو سو چوالیس راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے خاموشی سے تمام مال صدقہ کر دیا بیوی کو معلوم ہوا تو اس نے رونا شروع کیا اور گھر کے اندر وہ نازک مسائل پیدا ہو گئے جو ایسے مخے پر پیدا ہوا کرتے ہیں انہوں نے بیوی کو سمجھایا اور آخر میں کہا تو میرے نزدیک زیادہ مستحق ہے کہ میں جنتی حوروں کے لیے تجھے چھوڑ دوں بنسبت اس کے کہ میں جنتی حوروں کو تیری خاطر چھوڑ دوں بلاخر عورت راضی ہو گئی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا شوق صاحبہ میں اتنا بڑھ گیا تھا کہ ایک بار آپ نے اعلان فرمایا تصدقو فا انی ان سبا تھا صدقادو میں ایک لشکر بھیجنا چاہتا ہوں ابو عقیل انصاری کے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا انہوں نے ایک شخص کے باغ میں رات بھر پیٹ پر پانی لاد کر سینچائی کی صبح کو اس کے معاوضے میں دو شاہ یعنی پانچ سیر کھجور ملے انہوں نے ایک شاہ کھجور اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑی اور ایک شاہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت شاید بن عبادہ نے یہ نظام بنا رکھا تھا کہ ایک سال وہ جہاد میں جاتے اور ان کے صاحبزاد قیس گھر کی دیکھ بھال کرتے اور ایک سال ان کے لڑکے خیس جہاد میں جاتے اور خود گھر پر رہ کر معاشیات کا انتظام کرتے انہوں نے اپنی اولاد کو کس طرح تیار کیا تھا اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بہت سے مہمان آ کر ٹھہرے اس وقت سعد بن آبادہ کسی لشکر میں تھے انہیں خبر ہوئی تو انہوں نے کہا اگر قائس میرا بیٹا ہے تو وہ میرے خادم نستاذ سے کہے گا چابیاں لا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی ضرورت کا سامان نکال دوں نستاذ کہے گا اپنے باپ کے پاس سے پرچہ لے آؤ تو میرا بیٹا اس کی ناک توڑ دے گا اور اس سے چابیاں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کا سامان نکال دے گا بہوالا الاب چنانچہ ایسا ہی ہوا اور قیس نے مہمانوں کی ضروریات کے لیے آپ کی خدمت میں ایک سوقور پیش کی صدقہ کی اہمیت کو حضرت ابو ذر غفاری نے بڑے حکیمانہ انداز سے بیان کیا ہے مال میں تین شریک ہوتے ہیں ایک تقدیر جو مال کے لیے جانے میں تم سے مشورہ نہ کرے گی وہ اچھا ہو یا برا ہلاک کر کے یا تم کو موت دے کر دوسرے وارث جو اس انتظار میں ہے کہ تو قبر میں اپنا سر رکھے اور وہ مال کو لے لے اور تو اس کی نظروں میں برا ہو تیسرا تو خود ہے تیسرا تو خود ہے اگر تجھ سے ہو سکے تو تینوں شروع میں سب سے زیادہ آجز نہ ٹھہرے تو ایسا ضرور کر کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے بہوالا جلد ایک صفحہ 163 حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ الحا مدینے میں اپنے مکان میں تھی کہ انہیں شور سنائی دیا پوچھنے پر لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت عبد الرحمان بن آف کا تجارتی قافلہ ہے جو شام سے آ رہا ہے اس میں سات سو اونٹ سامانوں سے لدے ہوئے تھے حضرت عائشہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے عبد بن عوف کو دیکھا کہ وہ جنت میں گھسیٹتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں یہ بات عبد الرحمان بن عوف کو پہنچی تو انہوں نے کہا اگر مجھ سے ہو سکا تو میں جنت میں کھڑے ہو کر داخل ہوں گا اس کے بعد انہوں نے ان تمام اونٹوں کو ماں ان کے پالان اور لدے ہوئے سامان کے اللہ کے راستے میں دے دیا حضرت عبدالرحمن بن ثابت حج ہم جی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا قیامت میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو حساب کے لیے جمع کرے گا تو فقرا مومنین کھدکتے ہوئے آئیں گے جیسے کبوتر کھدکتا ہے ان سے کہا جائے گا حساب کے لیے ٹھہرو وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی حساب نہیں نہ تم نے ہمیں کچھ دیا تھا ان کا پروردگار فرمائے گا میرے بندوں نے سچ کہا ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہ تمام لوگوں سے ستر سال قبل جنت میں داخل ہوں گے زکوت کا حکم دیتے ہوئے قرآن میں اس کا تقابل سود سے کیا گیا ہے ارشاد ہوا ہے کہ خدا زکوات کو بڑھاتا بڑھاتا ہے اور جس معاشی نظام کی بنیاد سود پر قائم ہو اس کا مٹھ مار دیتا ہے یم حکم اللہ و یربی خدا سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے سورت البقرا آئے دو سو دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے وما آتا تم میر ربا یربو فی اموال اناس فلا یربو اند اللہ وما آئے تم میرا زکات وجہ فا کام المد و فون اور جو دیتے ہو تم سوط کہ بڑھتا رہے لوگوں کے مال میں وہ نہیں بڑھتا کہ اللہ کے یہاں اور جو دیتے ہو مال اللہ کی رضا چاہ کر تو وہی ہیں جن کے مال بڑھائے گئے صورت الروم آیت تھرٹی ایک جگہ کہا گیا ہے کہ سود سے قیام حاصل نہ ہوگا یعبا لا یقو نا اللہ کما یقوم اللہ شیتان مل المس جو لوگ سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے مگر جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جس کو شیطان باولہ بنا دے لپٹ کر سورت البقرا آیت 275 اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تعالی اس کو خوش سالی اور قحط میں مبتلا کر دیتا ہے خدا نے معیشت کا جو فطری نظام بنایا ہے سود اس نظام کو توڑنے کے ہمانی ہے اس لیے اس کے خلاف جنگ کرنے کا کرنے تک کا حکم دیا گیا ہے صورت بقرہ آیت 278 سیونٹی اینڈ اور سود میں اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ زکوت سے گردش دولت پیدا ہوتی ہے اور سود سے ارتکاز دولت زکوت کی بنیاد پر بننے والے نظام میں بیک وقت دو معاشی قدریں موجود ہوتی ہیں ایک زر سے زر پیدا کرنے کے بجائے محنت سے زر پیدا کرنے کا رجحان دوسرے دولت کو سمٹاؤ سے روکنے کا عمل کیونکہ زکوٰۃ راس مال پر لگائی جاتی ہے نہ کہ موجودہ انکم ٹیکس کی طرح صرف نفع بخشی پر اس طرح سرمایہ کے دائمی طور پر ایک جگہ مستمع ہونے کی نوبت نہیں آتی اس کے برعکس سود میں یہ دونوں معاشی قدریں الٹ جاتی ہیں ایک طرف اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زر سے زر حاصل کرنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس ایک بار دولت آ جائے وہ اس دولت کو لازمی طور پر بڑھاتا رہے بغیر اس کے کہ وہ معاشیات عام ماں میں کسی قسم کا اضافہ کر رہا ہو یہ چیز ایک ایسے اقتصادی استحصال کو وجود میں لاتی ہے جو کسی حد پر نہیں رکتی مزید یہ کہ سود کے نظام میں کوئی ایسی تدبیر نہیں जो दौलत को दायमी तौर पर एक जगह समटने से रोक सके